بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے انہا انزلنا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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَذِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان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 خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے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 تم تام علی بذات تلسو اگر نہ شکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے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 مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا الَّذِي قليلا عَنْ سَبِيلِهِ متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب مَتَّعْتَ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 قل اعبد مخلصا له دینی کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں کہ تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو کہہ کہ کے نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا دیکھو یہی سریح نقصان ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَل ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یا عِبَادِ فَاتَّقُونَ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 یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں اف حق عليه اف انت ف بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دو کو مخلصی دے سکو گے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 یہ خدا کا وعدہ ہے خدا وادے کے خلاف نہیں کرتا فصل کا زوان سم میوخر زوان مختلف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 خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب جس کی آیتیں بہم ملتی جلتی ہیں اور دوہرائی جاتی ہیں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 فأذاقهم الدنيا ولا لو كانوا يعلمون پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھتے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 کم یوم القیامت عند تختصمون پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا فمن اولم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثول للكافرین تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے والذی بھی هم اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں لهم ما عند ربهم ذلك جزاء الْمُحْسِنِينَ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکو کاروں کا یہی بدلہ ہے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 اور بدلہ لینے والا نہیں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْهُن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 قل اللھم مفطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون کہو کہ اے خدا اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے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 اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہائیت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیر بھی کرو اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ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 آیاتی فکذبت بها وكنت من الكافرین خدا فرمائے گا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا وَيَوْمَ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 کہہ دو کہ اے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں ولقد اوحی من لئن من اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بالحق الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ارش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں